بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 11 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلا لیکچر او ایپ کے سلسلے کا پہلا لیکچر تھا اس لیکچر کا اس لیکچر سے کیا تعلق ہے کیا کنٹینیوٹی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں اور اس کے بتانے کے بعد پھر ہم آج کے لیکچر شروع کریں گے جب میں نے پچھلا لیکچر اینڈ کیا تھا تو میں اولاپ کے فیضمی ٹیسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا فیضمی ٹیسٹ کے پانچ حصے تھے فاسٹ انالس شیئرڈ ملٹی ڈائمینشنل انفارمیشن تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک لفظ ملٹی ڈائمینشنل آیا ہے اور بظاہر ملٹی ڈائمینشنل کا ڈسیزن میکنگ سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا جو کہ باقی چار حصوں میں یا چار فیچرز میں جس کا فیضمی ٹیسٹ میں ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا او لیب انوائرمنٹ میں ملٹی ڈائمینشنل ایک بہت کی فیکٹر ہے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور ہسٹوریکلی جو او لیب کی امپلیمنٹیشنز ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا سٹرکچر کے ساتھ ہی ہوتی رہی ہیں ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا سٹرکچر کی ایک سادی سی مثال ایک ملٹی ڈائمینشنل ایرے ہے یعنی کہ ایک ایرے جس میں آپ نے ملٹیپل انڈیکسز کو استعمال کیا ہوا۔ ہے اس کی ایک لوجیکل پکچر بھی بنتی ہے ایک فزیکل ہے تو آج کے لیکچر میں میں آپ کو اس کی لاجیکل پکچر ہی دکھاؤں گا تو عزیز طلبہ اور طالبات آج کا لیکچر ملٹی ڈائمینشنل او لیپ کے بارے میں ہے جس کو کہ مو لیپ بھی کہا جاتا ہے ملٹی ڈائمینشنل او لیپ یعنی کہ مو لیپ تو چلیے آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلی سلائیڈ جو میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں آج کے لیکچر کے بارے میں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ او ایپ کی امپلیمنٹیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی پھر ایک قسم لے کے یعنی کہ مول ایپ اس کی ڈٹیل میں ہم ڈسکشن کریں گے اس کے ایشوز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے دوران بلکہ کچھ اس کی ایگزامپلس بھی دکھاؤں گا تو چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی طرف امپلیمنٹ مول ایپ رول ایپ ہو مول ایپ کے بارے میں میں آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل امپلیمنٹیشن ہے کی. اس کے بعد ہم اس کی دوسری امپلیمنٹیشن کے بارے میں مختصر سی بات کرتے ہیں دوسری امپلیمنٹیشن رول ایپ ہے رول ایپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ریلیشنل انوائرمنٹ کے ساتھ او ایپ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ریلیشنل انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک انڈر لائنگ ٹیبل اسٹرکچر موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ کیوریز بھی چلتی ہیں جو کہ سیکول میں ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ میں نے تو شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم سیکول سے جو پرفارمنس ڈیگریڈیشن ہوتی ہے ٹیبلز کو ایکسس کرنے کی اس سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایک مولیپ ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا سکر استعمال کیا تھا تو رول ایپ کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور بڑے طریقے سے اس کو کامیابی کی طرف لے جایا جاتا ہے تو عزیز طلبہ اور طالبات مول ایپ اور رول ایپ کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو وی ووڈ لائک ٹو گیٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس اور اس بیسٹ آف بوتھ ورلڈ کو ہول ایپ کہا جاتا ہے لیپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیبریڈ اول ایپ ہائیبریڈ اول ایپ کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں کہ مول ایپ کی خصوصیات ہیں اچھی خصوصیات اور جس میں کہ رو لیپ کی بھی اچھی خصوصیات ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ایسی انٹیلیجنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ وہاں بلکہ موجود بھی ہے جو کہ کیوریز کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتی ہے ٹورڈز مول ایپ اور ٹوڈز رول ایپ کی پرفارمنس بہترین آئے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر امپلیمنٹیشن یا ان میں سے کوئی بھی امپلیمنٹیشن ایبسلوٹلی پرفیکٹ ہے بہت اچھی ہے ایسا نہیں ہوتا ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا تو ہو ایپ کے بعد جو ایک اور بلکہ آخری امپلیمنٹیشن ہے جو کہ ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے وہ ڈول ایپ ہے ڈول ایپ کا مطلب ڈیسک ٹاپ او لیپ ہے یہ سیلس فورس آٹومیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یا یہ کہ آپ نے کیوب کو کاٹ کے چھوٹے پیسز کر لیے اور اس کو آپ نے ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ کے قابل بنایا چلنے کے لیے اس لیے کہ یاد رکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں مول ایپ کی ملٹی ڈائمینشنل اول ایپ کی تو جب ہم ڈیٹا اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا یاد رکھیں مین میموری میں لوڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کیا لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں اتنی میموری نہیں ہے ڈیسک میں اتنی میموری نہیں ہے مین میموری کے بات کر رہا ہوں تو آپ ہو سکتا ہے کہ ایک مول کو کاٹ کے سلائس اینڈ ڈائس کر کے ڈیسک ٹاپ پہ چلنے کے قابل بنا دیں تو ساتھیوں یہ تو تھی امپلیمنٹیشن اولاپ کی اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں حصہ جو کہ مول ایپ اس کورس کا اور آج کے لیکچر کا خاص پوائنٹ ہے تو ساتھیوں عزیز طلبہ اور طالبات مول ایپ کی تین خاص باتیں جو کہ آپ نے سلائیڈ پہ دیکھی وہ کیا ہیں پہلی تو ہے کیوب کیوب کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کو ہم لوجیکلی ایک کیوب کی شکل میں دیکھتے ہیں اور جو ہم اس پہ آپریشنس پرفارم کرتے ہیں وہ بھی یہ زیوم کرتے ہیں کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر ایک کیوب کی شکل میں ہے یاد رکھیں کہ یہ کیوب ایک لاجیکل کیوب ہے ٹھیک ہے جی ٹریڈیشنلی ٹریڈیشنلی اولا ایپ کو ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس لیے یہ پہلا فیچر ہے یا پہلی جو ایسپیکٹ ہے وہ کیوب ہے دوسرا ایسپیکٹ ڈائمینشنس کا ہے مطلب او لیب کا جو کرکس ہے that is about اور سب سے زیادہ اس کا سگنیفیکینس مولیب کے اندر ہے مولیب میں کیوں کر ہے جب ہم نے کیوب کی بات کی آپ ہم تھری ڈائمینشنل دنیا کو پرسیف کر سکتے ہیں آپ نے شروع سے پڑا ہو ایف اے میں بھی اس سے پہلے بھی ہم ایکس y اور زیڈ ڈائمینشنس کی بات کرتے ہیں ویچ آر میوچلی پرپینڈیکولر ٹھیک ہے جی تو جب ہم کیوب کی بات کرتے ہیں تو کیوب بھی ایک سٹرکچر ہے جو کہ ان تین ڈائمینشنس میں بن جاتا ہے تو ڈائمینشنس کیا ہو سکتے ہیں ڈائمینشن جاگرفی کا ہو سکتا ہے ٹائم کا ہو سکتا ہے پروڈکٹ کا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ہاں جو خاص بات یہاں کرنے والی ہے وہ یہ ہے آرڈر ون ایکسس ٹائم ویری ویری فاسٹ ٹائم یوزنگ دس ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر آپ کو پتا ہے آرڈر ون ایکس ٹائم کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے ایلورتم کے کورس میں ضرور پڑھا ہوگا کون بتائے گا مجھے آواز نہیں آ رہی اسے آپ نے شاید صحیح کہا آڈر ون ایکس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈ ان ڈیپینڈنٹ آف دا سائز اور دا ان سائز دا problem سائز دا ٹائم ٹو پرفارم ا سرٹن آپریشن ریمینس کانسٹنٹ وہ کانسٹنٹ ٹائم پانچ سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے دو سیکنڈ ہو سکتا ہے ایک ملی سیکنڈ ہو سکتا ہے but it is independent آف the input size یہ ہے آرڈر ون ٹائم یہ ہے آڈر ون کمپلیکسٹی اینالیس کے ریفرنس تو ملٹی ڈائمینشنل او لپ میں مول ایپ میں آرڈر ون ٹائم کیسے آتا ہے آڈر ون ٹائم اس طرح سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایگری گیٹس کو میں نے آپ کو ایک آل لیول کی سلائیڈ دکھائی تھی پچھلے لیکچر میں ان سارے ایگریگیٹس کو آپ ایک ملٹی ڈائمینشنل ملٹی ڈائمینشنل ایرے میں اسٹور کر لیتے ہیں. اور ایرے کا ایکس ٹائم کیا ہے آرڈر ون ہے آپ نے ایرے کی انڈائیس دی اور کانٹینٹس پڑھ لیے تو اس طرح آرڈر ون ایکس آتا ہے مول ایپ میں اور اس طرح اس میں آن لائن کا افیکٹ آتا ہے اگلے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں مول ایپ کے وہ کیا ہیں تو عزیز طلبار اور طالبات ہم نے تین پوائنٹس ڈسکس کیے بلکہ جو دوسرا پوائنٹ تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ مول ایپ کے امپلیمنٹیشن کے ریفرنس سے کیا فیچرز ہوتے ہیں اب میں اگلے پوائنٹس کی طرف چلتا ہوں کچھ تو یہ سیلف ایکسپلینٹوری ہیں آپ کو ویسے بھی سمجھ آ جائیں گے دو پوائنٹس ہیں جی نو no سیکول اور وینڈر اسپیسیفک وینڈر اسپیسیفک کیا ہے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا ڈیٹیل بتاؤں گا وہ چیز جس پہ سیکول چل سکتی ہو جس پہ سیکول چلتی ہے اس کو آپ ریلیشنل بھی کہہ سکتے ہیں یا جس چیز پہ سیکول نہیں چلتی وہ یقیناً ریلیشنل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی میں زیادہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا وہ این سی سیکول کے ریفرنس سے میں بات کر رہا تھا جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایگریگیٹس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایرے میں اسٹور کیا ملٹی ڈائمینشنل ایرے میں تو وہ ایرے ملٹی ڈائمینشنل ایرے فرسٹ نارمل فارم میں ہے سیکنڈ میں ہے کہ تھرڈ میں ہے کہ بوائے کارڈ میں ہے وہ تو شاید فرسٹ نارمل فارم میں بھی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایگریگیٹس ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل ایرے کی بات کر رہے ہیں اگر اس کو آپ ویژائز کریں اگر 3 ڈائمینشنل ایریا کو ویژائز کریں تو وہ 1 ڈائمینشنل بلکہ 2 ڈائمینشنل اریز یا ٹیبل کے سلائسز کو جوڑ دیا آپ نے تو وہ تو ریلیشنل کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ چونکہ یہاں پہ ریلیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ سیکول نہیں چل سکتی مو ایپ انوائرمنٹ میں سیکول نہیں ہوتی تو یہ ایک امپلیمنٹیشن اس کا ایک ڈفرینس ہے باقیوں کے مقابلے میں تو پھر اس کو پروب کیسے کریں گے کیوب کو کیوب کو پروب کرنے کے مختلف طریقے ہیں مثال کے طور پہ بعض جو سٹینڈرڈ سافٹ ویئر وینڈرز ہیں انہوں نے اپنی کچھ ٹولس بنا کے دے دی ہیں کیوب کو پروب کرنے کے لیے کچھ ایسی ویژول اور گرافیکل قسم کی انوائرمنٹس ہیں کہ جن کو نان آئی ٹی کے لوگ تھوڑا بہت ہلا جلا کے کیوب کو پروو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ شاید بہت ہی چھوٹی سی ایک مائنارٹی ہوگی نان آئی ٹی کی جو یہ کام کر سکے گی تو مقصد یہ ہے کہ جو کہ آئی ٹی لٹیڈ یا جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں گے وہ اس گرافیکل انوائرمنٹ سے پروونگ انوائرمنٹ کریئٹ کریں گے اور تیسری چیز اس میں اے پی آئیز ہیں اپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے مختلف وینڈرز کی طرف سے تو ان کو استعمال کر کے کیوب کو پرو کیا جا سکتا ہے تو کیوب کا تو بہت ذکر ہو گیا وہ جو کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ آ مول ایپ لکس لائک ہم نے کیوب کی بات کی تھی تو کیوب دیکھنے میں کیسا لگتا ہے جب میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں تو میں لاجیکل ویو کی بات کر رہا ہوں کیوب کے لاجیکل ویو کی یہ آپ کے سامنے ایک کیوب ہے اگر آپ غور سے دیکھیں کیوب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ جیومیٹری کی ایک ٹائم ہے شاید کہ آپ کے ایک تھری ڈائمینشنل آبجیکٹ جس کا ہر ڈائمینشن میں جو لینتھ ہے وہ برابر ہے یہ کیوب ہے تو آپ غور سے اس کیوب کو دیکھیں یہ کیوب بہت سے چھوٹے کیوب سے مل کے بنا ہوا ہے اور اس کیوب کے تین ڈائمینشن ہیں اس لیے کہ انفارچونیٹلی ہم فور ڈائمینشنل سپیس کو پرسیو نہیں کر سکتے اس کے تین ڈائمینشن کیا ہے ایک جیوگرفی کا ڈائمینشن ہے جس کو کوئی جی ای جی ڈاٹ کے ساتھ دکھایا گیا ہے ایک ٹائم کا ڈائمینشن ہے اور ایک پروڈکٹ کا ڈائمینشن ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہر جو چھوٹا کیوب ہے اس بڑے کیوب کے اندر وہ چھوٹا کیوب ایک ایگریگیٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو آپ غور کریں اس کیوب میں بہت سارے ایگریگیٹس ہیں اور جتنے ڈیمنشن زیادہ ہوتے جائیں گے اتنی ایگریگیٹس کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی ایک اور بات اس میں سمجھنے والی ہے جو کہ ایک اگلی سلائیڈ میں اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا وہ یہ ہے کہ سم تھنگ کالڈ ایز دا کارڈینالٹی آف دا کہ اس میں کتنی ہائر کیز کے لیول آ سکتے ہیں یا اگر ہم ہائر کے لیول کی بات نہ کریں تو اس میں کتنی ویریشن آ سکتی اس کو میں ذرا آپ کو اور ٹیکنیکلی بتاؤں گا تو یہ جو کیوب دیکھا آپ نے اس میں بھی تک ڈیٹا کچھ فیل نہیں ہوا ہوا اب میں آپ کچھ اس میں ڈیٹا ڈال کے دکھاتا ہوں اب جو آپ کے سامنے کیوب آیا اس میں کچھ چھوٹے کیوبس کے میں نے رنگ چینج کر دیے ہیں اس کا کیا سگنیفیکینس ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹائم ڈائمینشن ہے ٹائم ڈیمنشن میں جتنی کارڈینیلٹی تھی وہ ساری کی ساری کور ہو چکی ہے وہ کوارٹرس بھی ہو سکتے تھے وہ کچھ اور بھی چیز ہو سکتی تھی تو ٹائم میں سب چیزیں کور ہو گئی جو کہ اس میں ورٹیکل کالمز کی شکل میں ہے اور یہ جو رو ہے یہ ایک جاگرفی پرٹیکولر جاگرفی کو انڈیکیٹ کرتا ہے فار اے پرٹیکولر پروڈکٹ میری بات سمجھ رہے تو یہاں پہ ہم نے چار ایگریگیٹس دکھائے ہیں جس میں کہ ٹائم ڈائمینشن ٹوٹلی ویری کیا فار اے سنگل جیوگرفی اینڈ اے سنگل پروڈکٹ اب میں اس میں ایک اور ایگریگیٹ ایڈ کرتا ہوں یہ جو ڈارک گرین سے آپ کو کیوب چھوٹا سب کیوب نظر آ ہے یہ کیوب کیا سگنیفائی کر رہا ہے اس کا سگنیفیکینس یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ایگریگیٹس نکالے تھے ان ایگریگیٹس کو سم کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ جب ڈسیزن میکر ڈارک گرین کورسپونڈنگ ایگریگیٹ کو دیکھے گا اور اس کو جب وہ کلک کرے گا تو اس کے پیچھے جو چار ایگریگیٹس ہیں ہو سکتا ہے وہ کوارٹر کے ہوں ان کا ریزلٹ دیکھ لے گا تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہاؤ اکیوب لکس لائک لیکن لاجیکلی اور اس میں ایگریگیٹس کس طرح ڈالے جاتے ہیں اس ڈایاگرام کو آپ پچھلے ڈائیگرام سے ملا کے دیکھیں جس میں کے بلکہ پچھلے لیکچر کے ڈائگرام کے جس میں آپ کو میں نے آل دکھائے تھے اگلے پوائنٹ دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ پچھلے پوائنٹ کی کنٹینیوشن ہے کنٹینویشن وہ کس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو ذرا بڑی دور سے کیوب کا کانسیپٹ دیا تھا لیکن آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ میں نے آپ کو کامیابی سے کانسیپٹ دے دیا تھا اور آپ کو ایگریگیشنز کا کانسیپٹ سے اس کو لنک کیا تھا اب عزیز طلبہ اور طالبات میں آپ کو ایک پٹیکلر ایگزیمپل دوں گا پرٹیکولر ایگزیمپل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسپیسیفکلی آبجیکٹ لیول پہ جائیں گے چیزوں کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے ان کی کوانٹٹی کے بارے میں بات کریں گے ان کے آپس میں لنکیج ہائرکی کے بارے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بات بہت, بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی ڈیٹیل اگزامپل جو میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا اس کے حصے باری باری آپ کی اسکرین پہ آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم پہلے حصے سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ساتھیوں عزیز طلبہ اور طالبات ہم ایک ایسی ایگزیمپل کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سیلز ڈیٹا ہے وچ از اے فنکشن آف پروڈکٹ ٹائم اینڈ جاگرافی اب جیسا کہ آپ کی سکرین پہ ہم اگلے پوائنٹ پہ آ چکے ہیں ان تین ڈائمینشنس کو لے کے ہم ایک کیوب اسٹرکچر کریئٹ کریں گے اور تین ڈائمینشن میں آپ کو بتا چکا ہوں ان تین ڈائمینشنس کی ہائر کی کیا ہے وہ کس طرح لیول بائی لیول ڈیوائڈ ہوئے ہیں؟ پہلے جو آپ کی اسکرین پہ اب آ چکا ہے وہ پروڈٹ کے ریفرنس سے ہے یہ پروڈکٹ کو آپ کیٹیگری کی بیس پہ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور کیٹیگری فردر انڈسٹری لیول پہ بھی ڈیوائڈ ہو سکتی ہے. اگلی سلائیڈوں میں بلکہ اگلے لیکچر میں میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروڈکٹ کا ریفرنس کیٹیگری کے ساتھ کیا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ کیا ہے لیکن مختصر طور پہ یہ کہ اگر ایک پروڈکٹ ہے اور اس کی کیٹیگری کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اے سی ہو سکتا ہے اور ڈیزرٹ کولر ہو سکتا ہے یہ کیٹیگریز ہو گئی اور انڈسٹری کیا ہے کہ اس کو کس نے بنایا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے بعد جاگرفی ڈائمنشن اور اس کی ہائرکیز آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اب آپ کے سامنے ٹائم ڈائمینشن اور اس کی ہائرکیز آ چکی ہیں یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ نے جو رول کیا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو ایگریگیشن کی ہے تو یئر کی ایگریگیشن کوارٹر کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے اور ویک کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح جو کوارٹر کی ایگریگیشن تھی اس کو منتھ کی بیس پہ کیا گیا ہے ان تینوں ڈائمینشنس کو لے کے ایک کیوب کریئٹ کیا گیا جو کیوب آپ کے سامنے اب نظر آ رہا ہے اس کیوب کے ایک کالم کو فل کر دیا گیا ہے اس میں نمبرز ڈال دیے گئے ہیں اور اب جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان ڈائمینشنس کی مزید ڈیٹیل یہاں پہ رکھ دی گئی ہے اس سے پتہ کیا چل رہا ہے یہ شاید کوئی آ, بیکری کے بارے میں ڈیٹا ہے اس کی چین کے بارے میں ڈیٹا ہے کہ جس میں وہ آئٹمس بتائے گئے ہیں جو کہ ایک عام طور پہ ناشتے میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی والیوم ساتھ لکھی ہوئی ہے غور کریں ہم ایک آئٹم کی بات نہیں کرتے کہ ایک ہم بات کرتے ہیں ایک خاص خاص ٹائم کے ریفرنس سے اور منیمم لیول یہاں پہ ہو سکتا ہے ویک ہی کا ہو تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں گے آپ ایک دفعہ پھر اس سلائیڈ کو دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں کوئی سوال ہے اس کو نوٹ کر لیں اور مجھے پھر آپ میل سے وہ سوال کا پوچھ بھی سکتے ہیں تو ہم نے بات کی اگریگیشن کے ایک ایگزامپل کے بارے میں کہ اگریگیشن کے کیا کیا ایگزامپلس ہیں بہت سے اگزامپلس ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا ہے اب میں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوب تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیوب پہ آپریشنس کون سے کیے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بریفلی ان آپریشنس کے بارے میں بتاؤں گا پھر میں آپ کو ایک سیمولیٹڈ ڈیٹا سیٹ لے کے اور اس میں بار چارٹس کے ساتھ ان آپریشنس کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا تو یقیناً بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو کیوب کے آپریشنس کی طرف چلتے ہیں تو کیوب کے آپریشن کیا ہیں کیوب کا پہلا آپریشن تو ڈرل ڈاؤن ہے ڈرل ڈاؤن کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اور ڈیٹیل دکھائیں ڈرل ڈاؤن کہ آپ اور نیچے جانا چاہتے ہیں آئی نیڈ مور ڈیٹیل یہ تو ڈرل ڈاؤن آپریشن ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سمری میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ آپ ڈیٹا کو اور دور سے دیکھنا چاہتے ہیں مطلب کہنے کا کہ یہ ہوا کہ اگریگیشن اس میں بڑھانا چاہتے ہیں سمری کے لیول کو اوپر موو کرنا چاہتے ہیں آپ اس سلائیڈ کو اپنے ذہن میں لے کے آئے جس میں میں نے آپ کو آل ایگریگیٹ دکھائے تھے آل اور ایک ٹری بن گیا تھا جس کے لیوس کے اوپر زونس تھے تو جب آپ رول اپ کی بات کریں گے تو اس ٹری میں ٹوڈز روٹ آپ موو کریں گے تو سمری زیادہ آ جائے گی جو تیسرا آپریشن ہے اس کو کہتے ہیں سلائس اینڈ سلائس اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروجیکشن چاہتے ہیں کسی خاص حصے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ایکسپلوریشن چاہتے ہیں سلائس اینڈ ڈائس یہ ہو گیا اور آخری اور چوتھا پوائنٹ ہے جس کو کہ پیوٹنگ کہا جاتا ہے پیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویو چینج کر دیں پیوٹنگ کا مطلب ویو سے کیا مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ ایک ڈائمینشن پہ یا وائی ایکس پہ نمبرز کو دیکھ رہے ہیں فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور ایکس ایکسس پہ ٹائم ڈائمینشن ہے اور وہ جو نمبرز دیکھ رہے ہیں وہ کسی پٹیکلر آئٹم کی کیٹیگری کی سیل کے بارے میں اب آپ اسی ڈیٹا کو چینج کر دیں اور ایکس ایکسس پہ بجائے ٹائم کے آپ پروڈکٹ کو دیکھنا شروع کر دیں اور جو آپ کے نمبرز تھے وہ سال یا ٹائم کو دکھانا شروع کر دیں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دو سلائیڈوں کے بعد آپ بالکل یہ بات سمجھ چکے ہوں گے اس لیے کہ سیگ از اور جو کسی نے کہا ہے کہ پکچر از ورتھ تھاؤزینڈ ورڈس تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ تو ہم اب ایک کیوب کو کیوری کریں گے اس کیوب کو کیوری کریں گے اس کے ریزلٹس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پوٹینشل ریزلٹ کس طرح کے آتے ہیں اور آپ کو یقیناً بات سمجھ آ جائے گی تو اب کیوب کو کیوری کرنے کے لیے آپ اپنے سکرین پہ دیکھیں آپ کو سکرین کے اوپر پہلے ایک ہسٹوگرام نظر آ رہا ہوگا اس ہسٹوگرام میں کیا ہے یہ ہسٹوگرام سیلز ڈیٹا کے بارے میں ہے جس میں جوسز اور سوڈا ڈرنکس کے ڈیٹا کے بارے میں بات ہو رہی ہے دو سالوں کے لیے دو ہزار ایک اور دو ہزار دو اس میں جو نیلے رنگ کا کالم ہے یہ جوسز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوڈا ڈرنکس کی سیل ہے وہ دونوں سالوں میں تقریبا تقریبا برابر ہی ہے اور وہ جوسز سے زیادہ ہے تو یہ ایک سمپل قسم کا آپ نے ایک ہائسٹ لیول پہ ڈیٹا کو دیکھ لیا اب جو ہے وہ اس پہ کلک کرے گا جب وہ کلک کرے گا تو ایک ڈرل ڈاؤن آپریشن ہوگا اس ڈرل ڈاؤن آپریشن نے زیادہ ڈیٹیل آپ کے سامنے دکھا دی ہے پریزنٹ کر دی ہے اور یہاں چند بڑی انٹرسٹنگ قسم کی فائنڈنگز نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے پہلی انٹرسٹنگ فائنڈنگ تو یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ جو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ اسٹوگرام تھا وہاں سے لگتا یہ تھا کہ سوڈا ڈرنکس کی سیل ہی شاید بہت اوپر رہتی ہے اور بڑی ہٹ جا رہی ہے لیکن اگر آپ دو ہزار دو میں کوارٹر تھری کو دیکھیں تو اس کوارٹر میں جوسز کی سیل زیادہ ہے اور کافی زیادہ ہے سوڈا ڈرنکس کے مقابلے میں جو آپ کو ہائسٹ لیول پہ پتہ نہیں چل رہی ہوگی اس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے اس پہ مزید جو ڈاٹڈ باکسز بن گئے ہیں وہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جو جوسز کی سیل تھی نہ صرف دو ہزار دو میں وہ سوڈا ڈرنک سے زیادہ تھی تھرڈ کوارٹر میں بلکہ دو ہزار ایک میں بھی ایسا ہی تھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ڈرلنگ نہ ہوتی اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہو جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہوتا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے ریلیشن شپس ہو بہت سارے ڈائمنشنز ہو اور ان کی بہت ساری کمبینیشنز ہو تو ڈیسیجن میکر یہ سارا کام خود نہیں کر سکتا وہاں ڈیٹا مائننگ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ڈسیزن میکر نے جب مزید اس پہ کلک کیا اور ڈرل ڈاؤن آپریشن چلانا چاہا تو جو اسکرین اس کے سامنے آئی وہ سکرین آپ کے سامنے بھی آ چکی ہے میں نے کچھ یہاں ابریویشن استعمال کی ہیں کلرڈ ہسٹوگرام یا بارز کو بتانے کے لیے جیسے او جے کا مطلب اورنج جوس ہے اس کی ڈیٹیل اگلی سلائیڈ میں زیادہ سمجھا دوں گا میں آپ کو اور یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں جو نئے سرکلز اس کے اوپر اسکرین پہ آئے ہیں یہ سرکلز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی سیل لگاتار لو ہے اور یہ خطرے کی علامت ہے اور یہ آپ کو ڈرل ڈاؤن سے پتا چلا آپ یعنی ڈسیزن میکر کو اور ڈرل ڈاؤن کا جو اپوزٹ ہے جب آپ زیادہ ڈیٹیل سے کم ڈٹیل کی طرف جائیں گے تو وہ رول اپ ہوگا جو کہ آپ کو سکرین کے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا جس میں کہ کوارٹر کا ڈیٹا آپ رول اپ کر کے یئرلی ڈیٹا پہ جا سکتے ہیں تو یہ تو مثال ہو گئی ڈرل ڈاؤن رول اپ کی تو میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں پیوٹنگ کے بارے میں بتایا تھا تو ہم اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اس سلائڈ میں اور پچھلی سلائڈ میں کو خاص فرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے لیکن اب جو آپ کے اسکرین پہ نیچے ہسٹوگرام بن کے آیا ہے یہاں پہ ہم نے چیزوں کو انٹرچینج کر دیا ہے پہلے ایکس ایکس کے اوپر ٹائم ڈائمینشن تھا اب ایکس ایکسس پہ پروڈ ڈائمینشن ہے پہلے بائیفرکیشن پروڈکٹ کی کیٹیگری پہ تھی یعنی کہ جوسز اور سوڈا ڈرنکس پہ تھی اس وقت ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت تو یہ یئر کی بیسس کے اوپر ہے تو ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ اس پروبنگ سے بہت سارے ہڈن ریلیشن شپس نکل آتے ہیں جیسے ایک یہ بات پتا چلی آپ کو کہ دو ہزار دو میں ایٹ اپ جو ایک سوڈا ڈرنک ہے اس کی سیل بہت زیادہ ہے باقی 2001 ایک کے مقابلے میں تو ساتھ یہ اگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوب کی پروبنگ کیسے ہوتی ہے میں نے یہاں پہ لکھا سکرین پہ کیورنگ دا کیوب وہ میں نے شخص آپ کے سمجھانے کے لیے لکھا تھا کہ ہم جب ڈیٹا بیس کو کیوری کرتے ہیں تو ریزلٹس آتے ہیں تو جب ہم ایک کیوب کو کیوری کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیوب کو پروپ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو ہم اے پی آئی کے ساتھ یا گرافیکل انوائرمنٹ سے کیوب کو پروپ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مول ایپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے اس لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں کم ہی ہوتی ہیں کہ جس کا لگاتار فائدہ ہو ہم انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں مول ایپ اویلیوشن ایڈوانٹیج بیکس مول ایپ کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ آرڈر ون ایکس ٹائم ہے آلموسٹ انسٹنٹ ایکس ٹائم ٹائم انسٹنٹلی کیا مطلب ہے اس کا انسٹنٹ ایکس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جب ایگریگیٹ مین میمری میں موجود ہوگا تو کلک کرنے پہ اٹ ول ہارڈلی ٹیک اے مائکرو اور ایگریگیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا جو ٹائم لگے گا وہ صرف اسکرین کو پینٹ کرنے میں لگے گا یا ہسٹوگرام بنانے میں لگے گا تو یہ آلموسٹ انسٹنٹ ایکسیس ہے مول ایپ کا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اور اسی کی بیسس پہ اس میں ریئل ٹائم کا افیکٹ آتا ہے اس کا دوسرا ایڈوانٹیج کیا کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب موجود نہیں ہے یہ چیز سیٹسفائی ہو رہی ہے مول ایپ میں اس لیے کہ آپ نے مول ایپ میں سارے ایگریگیٹس بنا کے جو ملٹیپل لیولز میں ایگریگیٹس بن سکتے تھے مختلف ڈائمینشنس کو ملا کے وہ آپ نے ملا کے سٹور پہلے ہی کر لیے ہیں اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا سوال ہو کہ جس کا جواب نہ مل سکے میری بہت امید ہے آپ نے غور سے سنی ہوگی تیسرا فائدہ جو مول ایپ کا ہے وہ یہ ہے کہ مول ایپ میں آپ کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ریزلٹس آئے ہیں مجھے سارٹیڈ آڈر میں دکھا دیں مجھے ان کی ایوریج دکھا دیں مجھے ان کا میڈین بتا دیں ان کے کچھ کلرز چینج کر دیں مجھے یہ پائی چارٹ کی شکل میں دکھا دیں اور مختلف چیزیں کر کے آپ اس کو بڑا پاورفل ٹول بنا سکتے ہیں اور یہ واقعی ایک پاورفل ٹول ہے یہ تو فوائد ہو گئے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے دو میجر ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس کا ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ایگریگیٹ بنانے کے بارے میں بتایا تھا یہ انفارچونیٹلی بد قسمتی سے بہت ٹائم لے لیتا ہے اس لیے کہ ایگریگیشن دو تین ڈائمنشنز کی ہو تو بار ٹھیک ہے یا ایون اگر دو تین ڈائمنشنز میں اگر کارڈینیلٹی یا جو یونیکنس ان ڈائمنشنز میں ہے اگر بہت زیادہ ہے تو آپ نے ہر یونیک کامبینیشن لے کے ڈائمینشنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایگریگیٹس جنریٹ کرنے ہیں اور یہ ایگریگیٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کرس آف ڈائمینشنلٹی بھی کہا جاتا ہے جب ڈائمینشن بھی بڑھ جائیں اور ان کی کارڈینالٹی بھی بڑھ جائے تو ٹوٹل ایگریگیٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے یہ اور ان ایگریگیٹس کو بنانے میں دن بھی لگ سکتا ہے ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے دوسرا ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے چونکہ آپ نے آل پاسبل کامبینیشنس آف ایگریگیٹس لے کے ٹیبل میں ملٹی ڈائمینشنل کیوب میں اسٹور کرنی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک ہم الیکٹ اسٹور کی بات کرتے ہیں یہ اسٹور میں نہیں ہوتا کہ جو بھی اسٹور میں آئٹم ہے وہ سارے کے سارے آئٹم سارا ٹائم بکتے رہے یہ کبھی نہیں ہوتا کچھ آئٹم بکتے ہیں زیادہ کچھ نہیں بکتے مثال کے طور پہ اگر ہم سبھی کی مثال لیں جون کے مہینے میں یا جکب آباد کی مثال لیں جون کے مہینے میں تو وہاں کتنے ہیٹر بکتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں یا شاید کوئی چاند ایک ہیٹر بک جاتا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا کیوب بنے گا ملٹی ڈائمینشنل اس میں بہت سارے خالی خانے ہوں گے اور بہت سپارس کیوب ہوگا اور وہ جو سپارس کیوب ہے وہ جب آپ نے ایرے ڈکلیئر کی ہو تو آپ نے ساری کی ساری ایرے ڈکلیئر کی ملٹی ڈائمینشنل ایرے کی بات کر رہا ہوں تو ایرے تو کمٹ ہو گئی اسپیس تو کمٹ ہو گئی اس لیے سپیس ضائع بات ہوگی اور اس سپاسنس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیوب اتنا خالی ہو اور اتنا بڑا ہو کہ مین میموری میں آئی نہ سکے اس لیے کیوب کو کمپریس کیا جاتا ہے تو عزیز طلبہ اور طالبات میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتائے مول ایپ کے بریفلی بتایا آپ کو اس کے ساتھ کچھ اس کے ایشوز بھی ہیں وہ ایشوز کیا ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں مول ایپ ایویلویشن امپلیمنٹیشن ایشوز اس کے دو میجر ایشوز ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اس کا پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا کی ڈیٹا ہسٹوریکلی ہونا چاہیے لیکن ڈپینڈنگ اپان بزنس ہم بہت پیچھے ہسٹری میں نہیں جا سکتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ایونٹس تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں تو ہم بہت پیچھے جا کے نہیں دیکھ سکتے بہت پیچھا اس میں ایک ہفتہ ہو سکتا ہے ملٹیپل ویکس بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ ضرورت ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ کیوب میں جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ فریش ڈیٹا آئے اور جب ڈیٹا فریش آئے گا وہ فریش کتنا ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے پر آنا ہو سکتا ہے اڑتالیس گھنٹے پرانا ہو سکتا ہے ایشو ڈیٹا فریش لانے کا نہیں ہے ایشو مینٹیننس کا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا اس کی ڈیٹیل مینٹیننس کا ایشو اس طرح بنتا ہے کہ جب آپ فریش ڈیٹا کو لے کے آ رہے ہیں سے ٹائم کے ریفرنس سے ہے تو وہ جو فریش ڈیٹا ہے اس نے ہر ایگریگیٹ میں ریفلیکٹ ہونا ہے اور وہ جو ہر ایگریگیٹ میں ڈیٹا ریفلیکٹ کرنا ہے اس کی ایک بہت بڑی مینٹیننس کاسٹ ہے جس میں کہ بہت سارا ٹائم لگے گا اور بہت زیادہ کام ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا تو یہ ایک ایشو ہے مولا ایپ کی امپلیمنٹیشن کا جو مولا ایپ کی امپلیمنٹیشن کا دوسرا ایشو ہے وہ ایشو اسپیس کے ریفرنس سے ہے اس میں ایک مس نامر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم نے ویکلی ڈیٹا کو ایگریگیٹ کرتے ہوئے ایئرلی ڈیٹا پہ لے گئے تو آپ نے تو ہو سکتا ہے ففٹی فور کم سپیس استعمال کی یا اگر آپ کوارٹر سے سال پہ چلے گئے تو شاید آپ نے ون فورتھ سپیس پہ آ گئے. یہ ایک معصومانہ نائف سوچ ہے اس لیے کہ جب ہم ایگریگیٹس کی بات کرتے ہیں تو ایگریگیٹس تو بہت سے اینگل سے ہو سکتے ہیں بہت سے ریفرنس سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ویکلی ایگریگیٹس کو یئر پہ لے جائیں یا منتھلی ایگریگیٹ کو یئر پہ لے جائیں یا کوارٹرلی ایگریگیٹس کو یہر پہ لے جائیں اور جو ہماری یئر کی ڈیفینیشن ہے وہ یئر کون سا ہے کیا ہم کیلنڈر ایئر کی بات کر رہے ہیں جو جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے ہم فائنشیل ایئر کی بات کر رہے ہیں جو کہ انکم ٹیکس میں چلتا ہے جولائی سے لے کے جون تک یا بعض اداروں میں فائنینشیل ایئر ستمبر میں سٹارٹ ہوتا ہے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کی ڈیفینیشنز ہیں یہ ویری کر سکتی ہیں کمپنی ٹو کمپنی بزنس ٹو بزنس نومنکلیچر ٹو نومنکلیچر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اتنے سارے ایگریگیٹس بن جائیں گے کہ ان کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو جگہ کم پڑ سکتی ہے تو مول ایپ کے دو ایشو پتا چلے ایک مینٹینس کا اور ایک اسٹوریج کا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جی ساتھیوں تو ایک بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب ہم ایگریگیشن کرتے ہیں مول ایپ میں اگریگیشن کرنے کے ساتھ نمبر آف ایگریگیٹس بڑھتے جاتے ہیں جب ڈائمینشن زیادہ ہوں یا ڈائمینشنس کی کارڈینیلٹی زیادہ ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا کیوب کا سائز بڑھتا جائے گا اور بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا کیوب آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا کیوب آپ کا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کی مین میموری میں نہ آ سکے آپ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس کمپیوٹر کو آپ استعمال کر رہے ہیں جب کیوب مین میموری میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اور مین میموری خرید لیتے ہیں لیکن مین میمری مفت کی تو نہیں آتی مین میموری کے خریدنے میں بھی تو پیسے لگتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ مین میمری کب تک خریدتے رہیں گے کوئی اس کی لمٹ بھی تو ہوگی پتہ چلا کہ مین میموری میں زیادہ پیسے لگ گئے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں کم پیسے لگ گئے ہیں. اس لیے ہم ایک نئے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں اور وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم کیوب کے حصے بکھرے کر دیں ہم کیوب کے پیسز کر دیں جس کو کہ پارٹیشن کیوبز بھی کہا جاتا ہے تو میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں پارٹیشن کیوبس پارٹیشن کیوب میں کیا ہوتا ہے پارٹیشن کیوب کی ضرورت کیا ہے مول ایب کا سب سے بڑا مسئلہ اسکیلبلٹی کی پرابلم ہے اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا ڈیٹا سیٹ کا سائز بڑھتا جائے گا نمبر آف ڈائمینشنس بڑھیں گے ان کی کارڈینیلٹی بڑھے گی تو آپ مول ایپ کو استعمال نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آپ کی میموری کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی تو ڈیٹا سیٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا کیوب اس طرح نہیں بڑھ سکے گا میری بات سمجھ ہیں آپ تو یہ ایک پرابلم ہو جائے گی کی پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم کیوب کے حصے کر دیں کیوب کے پیسز کر دیں یوزر کو تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لوجیکل کیوب نظر آئے لیکن آپ فزیکلی کیوب کو پارٹیشن کریں گے کیوب کے فزیکلی ٹکڑے کریں گے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوب کے لوجیکل ٹکڑے کیوں نہیں کرنے کون بتائے گا سیدھی سی بات ہے کیوب کے اگر آپ لوجیکل ٹکڑے کر لیں گے تو اس سے اسکیریبلٹی کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کی مین میموری کا سائز تو چینج نہیں ہوا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو کیوب کے آپ فزیکلی ٹکڑے کریں گے اور فزیکلی ٹکڑے کر کے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر کی اپروچ استعمال کی جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے ڈی نارملائزیشن کی اس میں ہوریزونٹل اسپلٹنگ کی بات ہوئی تھی جب میں نے آپ کو ہارزونٹل اسپلٹنگ کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پیرالزم کو ایکسپلوئڈ کرنے کے لیے ہوریزونٹل اسپلٹنگ کی جاتی ہے ہوریزونٹل پارٹیشننگ کی جاتی ہے یہاں بھی یہی کام کریں گے کیوب کو سپلٹ کریں گے اور اس کو سپلٹ کرنے کے بعد سی پی یوز پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی ایک اور میں نے آپ کو مثال دی تھی ورٹیکل پارٹیشننگ میں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ورٹیکل پارٹیشنز ہوتی ہیں وہ اینڈ یوزر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹیشنز کتنی ہے اس کو تو ایک ہی ویو نظر آتا ہے کیوب پارٹیشننگ میں بھی ایسی ہی بات ہوگی جب میں کیوب کی بات کرتا ہوں تو میں مولیپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مو اور کیوب آر چینج آر یوزڈ ون انٹرچینجبلی ایک کی بات کرتے ہیں دوسرا مطلب ہے دوسرے کی بات کرتے ہیں پہلا مطلب ہے تو یہ یوزر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ کیوب پارٹیشن ہو چکا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک لیکچر کے اینڈ میں کہا تھا شاید وہ نائنتھ لیکچر کا اینڈ تھا کہ گھلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو کانٹوں سے بھی ہاتھ بتایا جاتا ہے ان کانٹوں میں کیا ہوتا ہے وہ کانٹے وہ ایشوز اور پرابلمس ہیں جو کہ مولیپ کے ساتھ ہوتے ہیں مولیپ میں کیا پروبلم آئے گی پارٹیشن کیوب میں کیا پروبلم آئے گی یہ کون بتائے گا آواز نہیں آ رہی مجھے اس کا آویس جواب ہے جواب یہ کہ جب آپ نے کیوب کو پارٹیشن کر دیا اور اب آپ کیوب کو اس طرح پروو کرنا چاہتے ہیں کیوب کو اس طرح پروو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دونوں پارٹیشنس کی ریکوائرمنٹ پڑ جائے تو آپ کو پارٹیشنس کو جوائن کرنا پڑے گا اور جب آپ پارٹیشن کو جوائن کریں گے تو جوائن کا اوور ہیڈ آئے گا اور جوائن کے اوور ہیڈ کا نتیجہ کیا ہوگا پرفارمنس دھڑم سے نیچے گر جائے گی میری بات سمجھیں آپ تو یہ ایک پرابلم ہے کیو پارٹیشننگ کے ساتھ یعنی کہ کی کیو پارٹیشننگ کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اینیمیشن کے ساتھ یہ ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ کیو پارٹیشننگ کس طرح کی جاتی ہے ایک بات اور اس میں جو پارٹیشننگ کے جو پوزیشن ہے وہ بہت کرٹیکل ہے کہ آپ نے کیوب کو کاٹنا کہاں سے ہے کیونکہ اگر آپ کیوب کو صحیح طرح کاٹ نہیں سکیں گے تو خدا نخواستہ آپ کو جوائن کرنا پڑ جائے گا اور وہیں پہ آپ پرابلم پھنس جائیں گے کیوب پارٹیشننگ اگزامپل میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہاؤ پارٹیشن کیوبز لک لائک ہاؤ پارٹیشن کیوب لک لائک اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں اسکرین پہ ایک بڑا سا کیوب نظر آ رہا ہے. جس کے تین ڈائمینشنز ہے ایک جاگرفی کا ڈائمینشن ہے ایک پروڈکٹ کا ڈائمینشن ہے اور ایک ٹائم کا ڈائمینشن ہے اب آپ دیکھیں کہ کیوب سے آپ نے ایک پارٹیشن علیحدہ کی یہ پارٹیشن آپ کے سامنے آ ٹھیک ہے جی اب آپ نے جو باقی کیوب تھا اس کو مزید پارٹیشن کیا تو اب آپ کے پاس تین پارٹیشنز آ چکی ہیں تین پارٹیشنز ایک پارٹیشنز مینس کلوتنگ کے بارے میں ایک پارٹیشن چلڈرن کلو کے بارے میں ہے اور ایک پارٹیشن بیڈ لینن کے بارے میں ہے تو بیسیکلی ہم ایک ایسے چین سٹور کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو فنشڈ کاٹن پروڈکٹس میں ڈیل کرتا ہے اس پارٹیشننگ میں جو خاص بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو مینس کلو ہے اس کا اوور لیپ منیمم ہے چلڈرن کلو کے ساتھ اگر آپ مارکیٹ باسکٹ کے ریفرنس سے بھی سوچیں تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب خواتین کپڑے خریدیں تو وہ کپڑے آدمیوں کے ساتھ بچوں کے کپڑے بھی خریدیں بچوں کے کپڑے بھی خریدیں لیکن جب آدمی کپڑے خریدیں گے تو وہ عام طور پہ بچوں کے کپڑے نہیں خریدتے وہ اپنے ہی کپڑے خریدتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ خود غرض ہوتے ہیں میں بھی باپ ہوں لیکن عام طور پہ اپنے کپڑے خریدتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا مینس کلودنگ اور چلڈرن کلو میں اوور لیپ منیمل ہوگا اس اوور لیپ کا فائدہ کیا ہوگا اس اوور لیپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں پارٹیشن کو جوڑنا نہیں پڑے گا بلکہ اگر آپ بیڈ لینن کے بارے میں بات کریں یا دیکھیں تو بیڈ لینن کا تعلق تو شاید دونوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ بھی جوائنٹ آپریشن نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کیوب کو پارٹیشن نہ کیا ہوتا تو جب بھی آپ کیوب کو پرو کرتے آپ کو اتنی میمری چاہیے تھی مین میموری کہ جس میں سارا کیوب لوڈ ہو سکتا جب آپ کیوب کو پارٹیشن کر لیں گے تو آپ اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے اور نہ صرف آپ اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے بلکہ آپ کو پرفارمنس بھی اچھی ملے گی ٹھیک ہے جی اور آپ کی میموری بھی کم استعمال ہوگی تو یہ تو بات ہوگی کیوب پارٹیشننگ کی میں نے اگزامپل دی میں آپ کو اب اگلے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اگلا پوائنٹ ہے ورچوئل کیوبس ورچوئل کیوبس کا کیا مطلب ہے ورچوئل کیوبس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے کیوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایگزٹ نہیں کرتا جو ایگزٹ نہیں کرتا تو ایسے کیوب کے بارے میں بات کیوں کی جائے جو ایگزٹ نہیں کرتا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مو کی بات کر رہے ہیں تو مو میں ایک بہت بڑا ایشو اسکیلبلٹی کا ہے اور مو میں ایک اور بہت بڑا ایشو سٹوریج سپیس کا بھی ہے جو کہ کیوب اور ایک اور, اور اف کورس ایک اور ایشو بھی ہے کہ آپ نے کیوب کو بنانے کا بھی تو کاسٹ آتی ہے جب ہم ورچوئل کیوب کی بات کرتے ہیں تو ہم آلریڈی پارٹیشن کیوب سے اسٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس کیوب آلریڈی پارٹیشن ہوتے ہیں اور ان کیوبس کو آپ جوڑتے ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں اور ان کے جوڑنے سے ایک نیا کیوب کریٹ ہوتا ہے جو کہ فیزیکلی تو ایگزٹ نہیں کرتا ورچولی ایگزٹ کرتا ہے اس کو آپ ورچول کیوب کہتے ہیں ورچوئل کیوب کے لیے آپ کو ایک ایسا کامن ڈائمنشن چاہیے ایک ایسی کامن جگہ چاہیے دونوں کیوبس کے اوپر کہ جس کی بیسس پہ آپ کیوب کو جوڑ سکیں جوائن کر سکیں اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے اس کی بہت سی اگزامپلز ہو سکتی ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس کی ایک مثال تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو کمپنیز آئٹم خریدتی ہیں ہم ایک بہت بڑی کمپنی کی بات کرتے ہیں جس کی برانچز ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کمپنی نے جو آئٹمس خریدے ایک سرٹن قیمت کے خریدے ایک سرٹن کاسٹ کے خریدے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور وہ جو آئٹمس تھے وہ کسی فیکٹری سے لیے جب ان آئٹمس کو کسی آؤٹ لیٹ پہ پہنچایا تو اس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی تو خرچہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی جو آئٹمس خریدے گی وہ تو ایک ہی کاسٹ پہ خریدے گی سارے آئٹم ایک ہی کاسٹ پہ مور لیس لیے جائیں گے لیکن جو آئٹمس کی سیل پرائس ہے وہ ویری کر سکتی ہے اس میں اوور ایڈز بھی آ جائیں گے اس میں ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آ جائے گا اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس علاقے میں ویئر ہاؤس تھے اس کا رینٹل وغیرہ کیا تھا تو اگر یہ کیلکولیٹ کر کے رکھ لیا جائے کہ سیل پرائس کیا ہوگی تو ایک ایڈیشنل سپیس چاہیے آپ کو سیل پرائس سٹور کرنے کے لیے تو عزیز طلباء طالبات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ورچوئل کیوب کا کیا فائدہ ہے تو ہمیں یہ پتا چلا نٹ شل ورچوئلس کو کیوب سے جو اسٹوریج کا ایشو تھا اس کو ہم قابو پا سکتے ہیں اور ہم رن ٹائم پہ کیوبس کو جوڑ کے ایک ایسا کیوب بنا سکتے ہیں جو کہ ہمیں بنا کے رکھنا بہت مہنگا پڑتا اور ہم اس کیوب کو پرو کر کے سوالوں کے جواب نکال سکتے ہیں جو اس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی کیوری کے لیے آپ ورچوئل کیوب نہیں بنائیں گے اور ہر جگہ پہ ورچول کیوب فٹ نہیں کیا جا سکتا وہ جو ایک مثال ہے نا جی کہ اگر آپ کے پاس ایک ہتھوڑا ہو یا ہتھوڑی ہو تو ہر چیز آپ کو کیلی نظر آتی ہے اور اس کو آپ ہتھوڑے سے ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی کوشش نہیں کرنی کہ ہر چیز کو آپ کہیں جی اس کو پارٹیشن کر دینا ہے مول ہے آپ کو اس کا ورچول کیوب ہونا چاہیے ایسی بات نہیں ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد میں سمری کی طرف چلتا ہوں اور میں آپ کو ذرا سمرائز کر لوں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا باتیں کی تھیں پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اول ایپ کی کتنی امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں اس کی چار امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بریفلی بتایا اور پھر ہم اس کی مول لیب کی امپلیمنٹیشن کی طرف گئے کیونکہ ٹریڈیشنلی اول ایپ کو مول لیب ہی کی شکل میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس میں جو خاص بات سمجھنے والی اور دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ مول میں ایکسیس ٹائم بہت فاسٹ ہے آرڈر ون ٹائم ہے اس لیے کہ ملٹی ڈائمینشنل ایرے کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مین میموری میں ہوتی ہے چونکہ ہم مول کی بات کر رہے ہیں وچ از فلی ڈینارملائزڈ جس میں کسی قسم کی کوئی نارملائزیشن نہیں ہے ریلیشنل نہیں ہے تو یہاں سیکول نہیں چلتی یہاں کیوب کو پروب کیا جاتا ہے تو پروبنگ کیوب کو کیسے کی جاتی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں مختلف آپریشنز ہیں جس کو ڈرل ڈاؤن بھی کہتے ہیں رول اپ بھی کہتے ہیں سلائس اینڈ ڈائز بھی کہتے ہیں پیوٹنگ بھی کہتے ہیں تو جو آپ کو میں نے اگزامپل دکھائی ہسٹوگرامز کی شکل میں ڈرل کر کے دکھایا ڈرل ڈاؤن کیا اور پیوٹنگ کی بھی آپ کو اگزامپل دی ان سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلیں جو کہ پروڈکٹس کی سیل کے بارے میں تھی اور کچھ ایسی باتیں پتہ چلیں جو کہ یقینا پہلے سے پتہ نہیں تھی اس کے بعد ہم نے ایک اور ایگزامپل دیکھی جس میں کہ نمبرز کے ساتھ تھا ڈیٹیل کیوب کی بتائی گئی تھی ہائر بتائی گئی تھیں لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ تھا کہ مول ایپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ان کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو ڈس ایڈوانٹیج مولیب کا جو آبیس ہے وہ اس کی ایک اسکیپلٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ڈس ایڈوانٹیج کے بعد میں نے آپ کے ایشوز بتایا اس کے دو ایشوز مین بتایا میں نے آپ کو ایک اس کا ایشو تھا فریشنس کا وچ از لنک ٹو مینٹیننس کہ جب آپ ڈیٹا لے کے آتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ہر ایگریگیٹ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم پر ڈے بیسس کے اوپر فرشنس لیول رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بڑا اس کا انٹرسٹنگ ایشو بتایا مولا ایپ کا اور وہ یہ تھا کہ کیو بہت سپارس بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ سارے آئٹم سارے دنوں میں سیل نہیں ہوتے اسپارسنس کا ایک بڑا ایشو تھا اسپارسنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسپارسنس کے ساتھ اسپارسنس کا مسئلہ یہ ہے س کے ساتھ کیوب کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کیوب خالی ہوتا ہے وہ کیوب خالی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسپیس تو استعمال کی بہت زیادہ لیکن اس اسپیس کے اندر کچھ کام کی چیز نہیں تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پارٹیشن کیوبس کے بارے میں بتایا جو کہ ایک سولوشن تھا سکیلی بلیٹی کو اوور کم کرنے کے لیے اور پیرالائزیشن کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے اس میں جو باٹم لائن ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب آپ پارٹیشن کیوب کو جوائن کریں گے تو پرفارمنس خراب ہو جائے گی اور اسکیلبلٹی کے ایشو کے ریفرنس سے میں نے آپ کو آخری پوائنٹ بتایا تھا ورچوئل کیوب کا کہ جس میں ایکچولی کیوب تو ایگزٹ نہیں کرتا لیکن آپ دو کیوبس کو جوڑ کے ایک ایسا کیوب بناتے ہیں کہ جس کو پرو کر کے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں تو عزیز طلباء طالبات ساتھی اور دوستو امید ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر بڑا انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو پایا ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آپ نے جو ساتھ اس کے مٹیریل ہیں پیپرز ہیں کتابیں ہیں ان کے کورسپونڈنگ جو چیزیں یہاں پہ بات ہوئی ان کو پڑھنا ہے اور یاد رکھیں جو چیزیں پیپرز میں موجود ہیں دیٹ از فیئر گیم اس کے بارے میں آپ سے امتحان میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی خدا حافظ